حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جہادی عبارت شرات مستقیم سن بارہ سو تینتیس ہجری سن اٹھارہ سو گیارہ عیسوی کی تعریف ہے جب سید شہید بتیس سال کے تھے اس عمر کی سراحت اس کتاب کے فصل چہارم کے افادہ پنجم میں ملتی ہے چنانچہ جہاد کے بیان میں جو زمانہ جہاد کے آئین مناسب مذکور ہے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ جہاد بے انتہا فوائد اور منافع والا فعل ہے جس کی منفعت کئی طرح سے ہر خاص و عام کو پہنچی ہے اس کا فائدہ باران رحمت کی طرح نبات تو حیوان اور انسان کو احاطہ کیے ہوئے ہے اس امر عظیم کے فوائد کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ عام فائدہ ہے کہ جس میں فرما بردار مومن سرکش کافر بدکار اور منافق بلکہ جن و انس حیوان اور نبات سب اس میں شریک ہیں اور منافع مخصوص جو مخصوص جماعتوں کو پہنچتے ہیں یعنی بعض لوگوں کو ایک خاص طرح کا فائدہ پہنچتا ہے اور دوسرے لوگوں کو دوسری طرح کا لیکن اس کی منفاتِ عامہ کا بیان جیسا کہ صحیح تجربہ سے ثابت ہوا ہے یہ ہے کہ حکام کی عدالت اہل معاملت کی دیانت مالداروں کی بخشش و سخاوت اور عام لوگوں کی نیک نیتی کے باعث برکت آسمانی جیسے وقت پر بارش نبات کی کثرت کاروبار کی برکت وباؤں اور آفتوں کا ٹلنا مال و دولت کا بڑھنا اہل ہنر اور ارباب کمال کا زیادہ سے زیادہ ظاہر ہونا ہے ایک روشن حقیقت اور اسی طرح دین حق کی شوکت دیندار بادشاہوں کے عروج اور اطراف عالم میں ان کی حکومت کے ظہور اور مذہب حق کے لشکروں کی قوت اور دیہات اور شہروں میں احکام شرع کے پھیلنے کی وجہ سے روئے زمین پر آسمانی برکتیں سو گنا زیادہ ظاہر ہوتی ہیں چنانچہ برکات سماویہ کے نازل ہونے میں ہندوستان کی حالت کا روم اور توران کی حالت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے بلکہ اس زبانہ سن تیرہ سو تینتیس ہجری میں ہندوستان کی حالت یہ ہے کہ اس کا اکثر حصہ دارالحرف بن چکا ہے ذرا اس حالت سے جو اس ملک کی اس سے دو تین سو برس پہلے تھی آسمانی بکتو کے نازل ہونے اور اولیاء عظام اور علماء کرام کے ظاہر ہونے سے مقابلہ کرنی چاہیے حقیقت خود بخود ظاہر ہو جائے گی